بے شک اللہ نے مسلمانوں ہے سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے اللہ کی رامے لڑیں تو ماری اور مریں اس کے ذمنا کرم پر سچا ودا تو ریت اور انجیل اور قرن میں اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون تو خوشیاں منا اپنی سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے